إن الحمد لله نعمله ونسحله وأستغفره ونسحله ونتوصل عليه ونعوذ بالله من شعور ينفسنا ونسجده في عمالنا من يهده الله فلا مهزله ومن يهدله فلا حاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين عابوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وضف منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيدا يا أيها الذين آمنوا اختقوا الله وقولوا قولنا السديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد قاذ قوتا عظيما أما أباك فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تأذن ربكم لفر شَكَرْتُمْ لگ نم كَفَرْتُمْ إِنَّ تم ان ناگا رشدید نوتن شاہین نوجوان ساتھی ہم نے سورہ ابراہیم کے ایک عائد گراوٹ کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شکر گزاری کی قبیرت اور شکر گزاری کے پر جو اللہ تعالیٰ ادر ثواب ہوتا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے آج کے خطبے کا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالی کی شکر گزاری ہے اللہ تعالی کے انعامات اللہ تعالی کے قدر و کرم پر ہمیشہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں شکر گداری کیا ہے اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم سمجھنا انسان کو اللہ تعالی نے کتنا بھی نوازے مال سے دولت سے صحت سے تندرستی سے اولاد سے علم سے انسان اس میں کوئی اپنا کمال نہ سمجھے کسی مخلوق کا کمال نہ سمجھے سارا کمال اللہ شریف کا سمجھے یہ شکر شکرگزاری بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے انسان جب اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کی بڑی قدرداری کی جاتی ہے اللہ رب کی نشا بنواتے ہیں فتح تشکر اے لوگوں تم اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تم اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکو ڈر سکو اللہ کا متر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کرنے کا تمہیں حکم دیا جو تمہارے اوپر فراہم اور واحدات مقرر کی ہیں ان کو ادا کرو اور جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کرا دے دیا ہے ان سے باغ رہو انہیں دونوں چیزوں کے مجموعے نا کا نام تقواہ ہے انسان لافرمانیوں سے بچیں اور فرما بردا کا اہتمام کرے اسی چیز کا نام تقواہ ہے اللہ اہم خدا کی فنگاتے ہیں اللہ الق تشکر تم اللہ اللہ تعالیٰ کا تقوا اختیار کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکرگزار بندے بن سکو رسول اللہ کے تعالیٰ نے غداری کی بڑی اہمیت اور اس کے بڑے حل اور صورے بیان کیے ہیں رقد آ فرماتے ہیں وہ ان تشکرو ہو یا بہت بڑا عجب الصواب اور شکر شکرگزاری کا بہت بڑا بدلا یہ ہے کہ شکر گزاری کے ذریعے شاکر کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کر دیتے ہیں انسان کو وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبوٹی حاصل ہو جائے وہ اتوار روپ میں راہ اللہ تعالیٰ کی گوڑی سے خوشبوٹی مل گئی کائنات کے ساتھ دولت سے بڑی قیمت کو حاصل ہو گئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی اور یہ جی رضا کس کو حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سماطے ہیں وہ ان دشکورو اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو یار وقو اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی تمہیں رضا حاصل ہو جائے گی اسی طرح سے انسان اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ نے جس جی خارج اور है जो کا ہے جو مار جو اولاد ہے جو علم و فض جو صحت و تندرستی اللہ نے جو بھی آپ کو تھوڑا زیادہ دیا ہے آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے تو ایک بڑا فائدہ سے ہوتا ہے کہ وہ نعمت آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کو دیا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر باقی رہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس پر یہ نور اللہ نور یہ ایک بڑی کا اللہ کا بڑا قبل یہ ہوتا ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر اتنا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اس سے بھی دی زیادہ دے ایک اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے وہ رقب لکر تم لنک اللہ رب بھی تمہارے رب نے کنہار کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالی کی نعمتوں کی شکر اداری کرو گے تو اللہ تعالی تم کو مزید اللہ تعالی اور نعمتوں سے نواز دے گی اللہ تعالی کا جانا ہے اسی طرح سے جی اللہ تعالی کے اگر کوئی انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو وہی اللہ تعالی کا عبادت ادار شمار ہوتا ہے انسان جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے اللہ نالا نے تو ان جو فضل و کرم آپ کو عطا کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو روز نماز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا ہوتا اسی لیے شکر اداری کرتے ہی سر آدمی اللہ تعالیٰ کا عبادت ادا شمار ہوتا ہے قرآن پاک ایران کیا ہے اے اے اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو وشکرو لاہی انکل تم کی یا اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے عبادت اداس کر جاؤ عبادت گزاری اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں شکر گزاری کے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے اگر تم ہماری نئے پر شکر ادا کرو گے ہمارے شکر گزار بندے بنے رہو گے تو ہم تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے یعنی حضاب سے محفوظ رہنے اللہ تعالیٰ کے قدم اور اللہ تعالیٰ کے ٹہرے سے بچنے کے لیے شکر ادار یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اسی لیے اے رجا بل خیبہ رحمت اللہ علیہ عہتے ہیں حج کا موسم ہے امام بحری رحمت اللہ علیہ عقل کرتے ہیں کہ امام رجا بل خیبہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے کہتے ہیں میں حج میں تھا حج سے فراغت کے بعد مینا کے اندر سے گنچا تین دن گزارتے ہیں اقتفاد میں نماز پڑھنے کے لیے بس خیت میں گیا نماز سے پارل ہوتے ہی ایک پر تب خڑا ہوا اور اس نے تمام بھونچال کو خطاب کیا اور کہا اے میں سے آئے تھے پانچ لوگ یہ میں تمہیں ایک پیغام سناتا ہوں اور یہ پیغام یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پہنچا دینا وہ پیغام ہے سراسو سے تین دی وقت چیزیں ہیں جب تک وہ مسلمان تین چیزوں پر بل کرتے رہے گے لا واسطے کو اللہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیا کرتا یہ تین آلہ درجے کی عادتیں ہیں نعمتیں ہیں نیتیاں ہیں ہی، ہی، ہی. یہ بہترین آمان ہے جو تین آمان کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آداب سے محفوظ رکھیں گے نمبر ایک اس نے کہا سب سے پہلی چیز یہ تین چیزوں میں سے کہ جو انسان اللہ تالا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تالہ کا شکر ادا کرنا ہے شکر گداری کو اپنا سیوا بنا دیتا ہے جس قوم میں شکر گداری پائی جاتی ہے اس قوم پر اللہ تعالیٰ اباد ناصل نہیں کرتی یہ پیغام میرا یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پہچان دو کہ جب تک تم اللہ تارہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تب تک تم اللہ تارہ کے آداب سے محفوظ رہو گے نمبر دو جب تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ جب تک تم تو پار کرتے رہو گے اپنے گناہوں کا رو گے اپنے گناوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اے آج بھی ان کی ساری سبادوں کے ساتھ پیش ہو گے اور اپنے گناحوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے نفرت مانگو گے جب تک تو آئے نفرت کرتے رہو گے تب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ادا ناد نہیں کرے گا نمبر تین تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب تک تم لوگ دعا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گے اپنے ہر دکھ درد اور ہر اپنی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پتارو گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تب تک تمہارے اوپر اپنا تارا اپنا عذاب اضافہ نہیں کرے گا یہ تین نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اداس میں محفوظ رہنے کا دریا بنتی ہیں حضرت ہم تیرے کامد اللہ نے کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ تینوں باتیں سنا اور میں نے کہا یہ انسان اتنے شوردار انداز میں بیان کر رہا ہے کوئی حوالہ تو نہیں دیتا کوئی قرآن کی آیت نہیں پیش کیا نہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے لیکن اللہ تعالی کے گھر میں حج کے موسم پر مسجد خیت میں کھڑا ہو کر کے یہ انسان جھوٹ نہیں بولے گا کہتے وہاں سے میں اٹھا اور ان تینوں باتوں کو قرآن میں ڈھونڈنا شروع کیا اتنی بڑی بات کہ جب تک کے چیزیں ٹو کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کا آزاد ٹوکر نادری نہیں ہوگا یہ قرآن سے اس کو ملنا چاہیے کہتا ہے امام رضا امام رضا دین حرحمۃ اللہ علیہ میں نے قرآن شروع کیا پہلا پارہ ختم کیا دوسرا پارا کیا سورت ال الالد... الالد... الالد... الالد... الالد... پوری سورت المکر پہنٹالی ہمیں تینوں میں سے کوئی چیز نہ مل ہم نے اس کے بعد پورے عالی قرآن پہنٹانی کوئی چیز نہ ملی کوئی تیروں میں سے کوئی بات نہ ملی کہتے پھر میں نے شروع کیا سورت النساء شاء پہنا پڑھنا شروع کیا تو سورت النساء پڑھتے پہلی چیز دی گئی کہ اللہ تعالیٰ صاحب نماتے ہی ماں تم ان شکر تم وہ الله تم قان علیما یہ رایت ملی تو پہلی چیز اس میں کی جس میں شاپ ہوتے ہیں ماں الله باہوا تم ایک شکر تم الله آمند واہ سارا لیماں مانو اگر تم اللہ کارہ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تم کیا ہے کہ میرا رجے پر عذاب نازل کرے امام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا حوصلہ اور بلند ہوا کہ واقعی اس مرد موجود جو تیس چیزیں بیان کی ہیں جب پہلی چیز شکر گزاری قرآن میں مل گئی تو باقی دونوں چیزیں بھی ملے گی اس لیے میں نے اور سراوت کرنا شروع کیا سورت ان ختم ہوئی سورت ان کے ساتھ سورت المائے سورت ان نام اور سورت آرام یہ ساری چیزیں میں سورج پڑھ ڈالا سور ان جب میں پڑھنے لگا تو سور پور ان ہم کو ایک اور ملی اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں کہ اے مانو اگر تم توبہ استقبار کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں نازل کرے گی مرد مومن کہتے ہیں ہماری ہمت اور بڑھ گئی دو چیزیں مل گئی ہیں کہ شکر گزاری ملے کہ شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو گے توبہ اقتصاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کشمیر رہو گے اللہ آداب سے, سے محفوظ رکھے گا یہ سوریہ انفاق بھی میں نے اور سراوت کرنا شروع کیا سوریہ انفاق ایسے شروع کیا ساری سور پڑے جب سور خرخان انیسویں پارے میں نے پہنچ لیا تو انیسویں پارے میں تیسری چیزیں ملی تک رواتے ہیں لوگ اگر تم لوگوں کی دعا نہ ہوتی اگر تم لوگ تو آگتے تو اب تک تمہارے اللہ کا بکا ہوتا لیکن چونکہ برائیاں ہوتی ہیں نا پرانیاں ہوتی ہیں اللہ حدود کو توڑا جاتا ہے لیکن ابھی دعا آنے والے موجود ہیں جب پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالہ کو یاد کر کے اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ ہماری فریاد سننے والا ہے شریف ہے ہماری تکلیف دور کرنے والا سبھی تو کے آسمان والا رب ہے اللہ تعالیٰ آتی ہے املا کو راحم فقط کر اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تمہارے گناہ کی بنا پر اب تک تمہارے اوپر آنا آ کا ہوتا تو میرے بھائی شکر گزاری سے بہت ساری چیزیں ہماری ہماری بہت ساری تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم انعالہ کا شکر ادا کریں اللہ صحت سے نوازا مال و دولت سے نوازا خوشحالی سے نوازا اولاد سے نوازا اچھا اب امان کی زندگی نصیب کی ہے ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے آپ قرآن کام اٹھا کر کے دیکھیں گے جتنے امبیا رہے مسرات و فرا گزرے ہیں تمام امبیا کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزارنی تھی ہمیں انبیاء کے طریقے کو اپنانا چاہیے قرآن پار کہتا ہے ہمیں خدا ہو روپ سدی تبدی ایسے مانو یہ انبیاء کا جو کہ روح کے دوران گزرا ہوا کے گروزا کرو اصلیا کی سیوا کرو ان کے لکش کا نمبر کرو قرآن باپ کو اٹھاؤ اللہ تمام رہے ہیں سب کے سب شکر غلام سے اللہ غلام جی ارے پراسان کے متعلق کماتے ہیں ان کا نا اب دن شکورا۔ ہمارے نبی حضرت کو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندی تھی اب شکوا ہمارے شکر ادا کرنے والے مندر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق اللہ تعالیٰ عرصہ بنواتے ہیں سارے باہو سفید اے لوگوں بس ہمارے نبی ابراہیم کو دیکھو شاہ انہی ہمیشہ ہماری نعمتوں کے شکر ادار تھے وہ نہ شروعات مستقبل نبی ہمارے نبی ابراہیم خلیل اللہ شاہ کے رنگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے تھے اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا, ان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چل لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں بند جی تھے حرت راستہ پکڑ کے چلے جا رہے ہیں اتا لہ پاک لشکر کے ساتھ نکلے اور سورے مان لہ پاسوان باہر جا رہے ہیں ایک بار آئے تو چونکیاں چونتیاں تھیں چونکیوں کی جو سردار تھی ان کا جو ان کی جو سب سے بڑی ان کی بادشاہ تھی اس نے کہا چونکیا سلیمان اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں انہیں نہیں پتا وہ گھوڑوں پر سوار ہے وہ اونٹوں پر سوار ہے اور تم چوٹیاں انٹرنیٹ ٹی وی چل رہی ہو ان کے نشکر کو پتا نہیں چلے گا وہ تمہیں روپ ڈالیں گے اس لیے جلدی جلدی, جلدی اپنی پیوں کے اندر گھس جاؤ یا کم لڑ لان و جنود ہو وہم وہ کی سردار کہتی ہے اور اس کے لشکریوں کو نہیں ہے کہاں ریل رہی ہو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اپنے دیروں میں گھس جاؤ کیونکہ نے اپنے نبی حضرت سورحمان کو بہت سارے روز میرے بھائیوں ان میں ایک بڑا موچا یہ تھا وہ کری ہر پرندے ہر جانور کی کو سمجھنے کا بوجھ دار دیا تھا سنیما علیہ السلام نے سن لیا کہ ایک سوٹی سے کیوں کے اپنے تمام ریاض کو کر رہی ہے خود خرو مسا کے لاکو سلیمان قلش کر پہنچنے والا ہے وہ نادانی طور پر جگہ پر تمہیں خود لے گا اس لیے فوراً اپنی بلو کے اندر گھس جاؤ اس ٹیوٹی کی اس آواز کو سلیمان بان رہے پرستان نے سن لیا ہوا کی شکر گزاری ہے اس کی اس بات کو ٹیوٹیوں کے سردار کی بات کو سن کر کے سلیمان بان رہے پراستاب پڑے مسترا عليه لته وقالا رب اوزني ان اشكرني اماتك الذي انعمت علي وارى رحمتك الان انا طالبا ان رضاك واقبل لي افاض علي برحمتك في عبادك الصالحين کہتے ہیں اللہ کابا نے فرمایا سورے مال راوت جی کی بولی سن اور سمجھ اپنی عزت اپنا مقام اپنی سلطنت اپنے حکومت کا اندازہ لگا فوری طور پر کہتے ہیں رقص انعمت عقل لگی انکاریہ اللہ آپ مجھے توفیق دے دیں کہ میں آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کروں میرے بھائی بہت روزانہ کتنی نعمتیں ایک ساتھ اندر گئی دوسری باہر نکلی پڑی بے بس اگر یہ ساتھ باہر نہ آتی تو تم مر چکے ہوتے یہ دراطارہ کا کرم ہے نعمتوں کا شدر نہ کرو سرے کا سام رہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جب قدر ندی طرح طرح کے پاس جداز لیکن تو ہیں اے اللہ میری یہ سارے سوگت ہی اعلان کر رہی ہے, ہے ایک جنس کرنا ہوتے گا اے اللہ ہم پر جو آواز دیے ہیں اس کی شکر گزاری کی تو نصیب فرما دے اور جو آپ نے ہم پر کیا ہے وہ نا اور بھیا اور میرے ماں پر جو آپ نے نام کیا ہے اس کی بھی ہمیں شکر گزارنے کی تو پیسے کروانے میرے فائدہ آپ کو بھی شکر گزاری میں نہیں بھولنا چاہیے اپنی ماں پر اللہ کے کرم کو دیکھو اپنے والد پر ہی دیکھو اور اللہ ہمیں ایسے لیے کمال دو کی کسی دے کر دے جو آپ کو راضی کرنے والے ہیں وہ آج پھر بھی رحمت کی اور ہمیں اپنے نیت میں شامل کر لے اللہ کام سب لوگوں کو شکر گزار بنائے ابو الحمد اللہ اسی طرح اللہ رب اللہ قرآن رامی پرندہ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس پڑھ کر کے آیا اور اس نے اصطلاح دیکھی کہ ہے اللہ کے نبی سلیمان یہ یمن کے اندر ہے ایک ملک تباہ ملک تمام بہت بڑی حکومت کر رہی ہے ہر چیز اس کے پاس موجود ہے وہ رہا ارشن عظیم اور وہ عرش کے پاس ایک بڑا عظیم عرش ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی ہے سورج اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے سورج کی ایک عادت کرنے والی ہے حضرت سلیمان علیہ اللہ نے اے جب اے اعلان کیا کہ اشوی میں عرصہ ذرا بتاؤ تم پہ کون شخص ہے جو اس کا تخت ہمارے پاس لے کر کے آئے ایک شخص کھڑا ہوا کامن سے آپ کی سرمت دے ایک بندنے کے اندر اندر حاصل کر دیتے ہیں اندھی میں رہاسام کو ایک موجودہ ادا کیا جو ان کے سحاسی ساتھی ان کے ان کے, کے, کے سربت ہوا تیر کی انہوں نے دیکھا کہ یمن سے چل کر کے ان کے دربار میں سال کا की دے की دیکھتے کیا ہے کہ ایک شاہی سست یہ یس ہمارے پاس آ کر کے میں رکھا ہوا ہے فرق نہ آ رہا ہوا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اس فبر کو بغیر اور بغیر کرالی کے بغیر کسی محنت اور مشقت کے بغیر یہ ہو گیا اور اس کا تک مرکا کا تک سامنے سر میں حاضر ہے فوری تو, تو کہتے راکتا راکتا، پر کہتے ہیں رام فصلے وقتی یہ ہے نہ یہ تیرے رب کام پر فضل ہے کی اتنی بڑی حکومت ہمیں دی ایسی قوت ادا کیا ایسے فوجی ادا کیا رقص ہمارے دربار میں ہر ہمیں فضلے رکھتی یہ میرے رب کا ہم پر فضل ہے لیم اڈوانی ہمارا رس اس فضل کرم کے ذریعے ہمیں انداز ہمارا امتحان اندار لینا چاہتا ہے آج کرو اب اب کہ ہم تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ سہ کارا کن شکری ادا کرتے ہیں اور اس طور پر خود ہو گئے اور سمجھ گئے کہ ہمارے امتحان کا وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نشینہ شکریہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا وہ من کفورا اور کتنے نہ شکریہ کیا تو اللہ تعالیٰ دونوں سے بالکل بے دینے آتے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو نبی اللہ شرا کو سلام رات رات بھر کی نماز پڑھتے آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا اور کبھی پیر آپ کے پک جاتے آپ کی اس تکلیف کو رات آپ رات تیام کرنا رات رات ہر تحقیق گزاری کرنا جس وجہ سے آپ مشقت میں آگے آپ کے قدموں میں تقریب سہارے اکرام تاجا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں رات رات ہر چکر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں آپ کے تو سارے گناہ بخش بچائے ہیں آپ ہر مانے لگے تو طرح بتاؤ اپنا کوئی شک نہیں ہمیں نماز پڑھتے ہیں کرتے ہیں لمبی لمبی سورت ہم کئی کبھی پڑھتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے پش دیا ہے تو کیا تم گئے ہو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اللہ نے کو کرم کیا رسول بنایا نبی بنایا آسمانی کی طرف رکھی سارے ندیوں کا سردار بنایا اور ہمارے ابن اس نے سارے پورا کو معاف کر دیا ہے تو کیا سواف ہو کر کے اپنے رب کا شکر ادا نہ کرو آپ نبی علیہ کی پسندی کرے پہلوں میں غرم ورنہ جائے صرف اس طرح پر رام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آج کا داد ครับครับ that okay, came اللہ علیہ ارے محاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے بہتر یہ ہے میں تمہیں دعا سکھلا دیتا ہوں اس دعا کو برابر تم پڑھتے رہنا دعا کیا ہے اللہ ارا دیکری کا و شکری کا وہ حسنی عبادت کا اللہ ارا دیکری کا و شکری کا وہ حسنی عبادت سکھا جس دعا کو یاد کر لو پڑھتے ہو یہ دعا آپ سکھاتے ہیں اے محاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اسی لیے ہر فرب نماز کے بعد اللہ فکری کا وہ کا حسن کا اے اللہ اے اللہ این میرا سکر کا فکر لاری کرنے پر میری مدد فرما شکر گزاری کرنے پر مدد فرما اور اے اللہ! ہماری آپ مدد فرمائے کی اچھی کر سکیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سو رائے اللہ سے ہر پریشان کی پریشانی کو دور کر دے ہم نے ہر ایسی مشکلات کو دور کر دے جو بیمار ہو شکار کو ہم کو ہدایت لگا دے اور تمام بندوں کو شکر گزار بنا دے اللہ فلین اول مبینار ول مسلمین اول الله عمان الله کما ان مُرْ بِالْأَمْرِ الَّذِي وَلِيَهِ سَائِرَ قَائِدِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى